الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاء اللہ مدنی قائدے کے سبق نمبر دس کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے میں سے سبق نمبر دس نکال لیجیے اس سبق نمبر دس میں سابقہ جو اسباق کے اندر ہم نے حرکات تنوین اور کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین جن کی مشق کی اس سبق کے اندر وہ تمام قواعد پائے جائیں گے لہذا اس سبق نمبر دس میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تاکہ پہچان بھی ہو ہجے بھی درست ہو اور رواں بھی درست ہو ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیے بالخصوص حروف مستعلیہ جو سات حروف ہم نے پڑھے حروف مصع جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے اور ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں گے اور اس طرح انشاءاللہ اللہ اس کی مشق کی ترکیب کریں گے لہذا تمام عیسائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہی ہے تاکہ ہماری حجے اور رواں اور ادائیگی حرکات کی حروف مدہ کی حروف لین کی کھڑی حرکات کی حروف مستعلیہ کی اور دیگر حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جو سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان تمام حروف کی ادائیگی بہتر انداز میں کرنے میں ہم کامیاب ہوں انشاءاللہ اللہ کامل توجہ رہے گی تو آسانی ہوگی لہذا تمام اسرائیم بھائی توجہ کے ساتھ اس میں مشق کریں جی بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم. زبر قام قام لا زبر لام زبر لام قال ہم نے شروع میں قوف کو جو دراز کیا اس کی کیا وجہ ہے کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاء اللہ یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے الف مداح حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے انہیں بھی ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے لہذا ان تمام قواعد جو سابقہ اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں وہ تمام پیش نظر رکھیں تاکہ پہچان ہوتی جائے اور آسانی کے ساتھ ہم آگے اس کی مشق کرتے چلیں قول لیکن قوف کے ساتھ الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے قوف پر تو علیف مدہ ہوگا لہذا تمام اسرائیم اس بات کا خیال رکھیں کہ قوف جب ادا کریں تو اس میں ہونٹ گول نہ ہو یہ حرف عروف مستعلیہ میں سے اس کو پوروی پڑھنا ہے کال آگے لام پر زبر ہے لام پر جو زبر ہے زبر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز دونوں کھولیں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے کال کال فو زیر را الف زبر را الله ويرى زبر ط الله ويرى ط الله ها خنا زبر ها الف زبر ہاں ہا ہا پر کھڑا صبر ہے اور زال کے ساتھ الف مدہ ہے لہذا دونوں کو ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے کھڑا صبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے اور آگے الف مدہ ہے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار دونوں کو برابر کھینچیں گے ہا ہ ذا زب لام زیر, لی زیر لی لی زب ذال کا, ذالی کا, ذال کا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اس میں بالکل سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اور زال پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے جسے ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے لام کے نیچے زیر ہے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا کر معروف پڑھیں گے کاف پر زبر ہے اسے بھی کھینچنا نہیں ہے کا لی کا کاف زبر کا نون واؤ پیش نو کانو کانو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے اور الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے آگے نون کے ساتھ و مدہ ہے یہ اس بات اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو حروف مدہ ہیں تین ہیں الف و یا اور یہ مدہ کب ہوں گے الف سے پہلے زبر ہو و ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف حروف مدہ ہوں گے اور ایک الف کی مقدار میں ان کو دراز کریں گے یہاں الف مدہ بھی ہے اور وہ مدہ بھی ہے دونوں کو ایک ہی مقدار میں یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے کانو کا نو کوبر زبر لام وا پیش لو کو ستر نمبر ایک اس کے رواں میں دہرائی کرتے ہیں قولا قولا قولا اب اس کو کال لام کو نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے لام پر زبر ہے تو اسے بغیر کھینچے ادا کریں گے اور قاف کو ہم نے دراز اس لیے کیا کہ قاف کے ساتھ الف مدہ ہے کال سو سی پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے را پر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے را کے ساتھ علیف مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اسے کھینچ کر ادا کریں گے تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اسے بھی پُر پڑھنا ہے سوئی رو کانو کو اب سطر نمبر دو لام زبر لا پیش ہُ له لہ لام پر زبر ہیں, آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں اور آگے ہاں پر الٹا پیش ہے جسے جو و مدہ کے قائم مقام ہے ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچ کر ادا کریں گے لہ سین سا فا زبر فا سو فا سو فا سو پہ یہ قاعدہ جو لگ رہے ہیں کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاءاللہ اللہ اللہ مزید ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ آپ کی توجہ ہے کہ ہمارے عیسائی بھائی نے بتایا کہ یہ بالنگ ہے فوراً بتا دیا اس سے الحمد اللہ چلا کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ تمام قواعد کو سیکھ رہے ہیں اور سابقہ قواعد کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا ہے اللہ وجل مزید آسانی عطا فرمائے تو یہ تمام قواعد اس سبق نمبر دس کے اندر موجود ہیں حرکات زبر زیر پیش کی ادائیگی اور کھڑی حرکات ان کو کیسے دراز کرنا ہے اور کس طرح معروف طریقے سے ادا کرنا ہے حرف مد حرف لین یہ تمام قواعد جو سابقہ ہم نے اسباق میں پڑھے تھے وہ سب اس میں شامل ہیں لہذا تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ ادا کرنے میں آسانی ہو سین وا زبر سو فا زبر فا فا سعف حروف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے فا سعفا اس کو سو فا نہیں پڑھنا جیسے سو فا سو یہ مجھول ہیں اور سعف یہ معروف طریقہ ہے سعف وا زبر کو پیش لون کون کون فا یا زیر فی ہا زیر ہی, ہی, ہی, ہی, ہی فی یا مدعہ ہے ایک ادیب کی مقدار سے کھینچ کر پڑیں گے سی ہی, ہی, ہی نون وا پیش نور یا زیر ہی نو ہی ہا زیر ہی نو ہی نو ہی وہ مدا اور یا مدہ ہے دونوں کو کھینچیں گے مگر آخر میں جو ہا ہے ہا کے نیچے صرف کسرا ہے زیر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے نو ہی نو ہی با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بی اب اس سطر نمبر دو کی دوہرائی لہو سعفی نو ہی سطر نمبر تین لام یا زبر لئی زبر س لیسا لیسا یہاں س یہاں اسے نرمی کے ساتھ بغیر بغیر جھٹکا دیے مارو پڑیں گے لیسا لیسا لئی یا زبر بائی نون زبر نا بائنا بائنا آئی زبر آلف زبر ایز ایز لال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے اور ایک علف کی مقدار کھینچیں گے یہاں الف ہے عین کو درمیان یہ حرق سے ادا کرنا ہے تاکہ حمزہ کی آواز اس میں پیدا نہ ہو ایز ا ایز ا دو زبر بن ایز ا بن ایز بن میم زبر م تا الف زبر تا متا آئین دو زبرآن عن متا عن ہم نے تا کو دراز کیا اس کا قاعدہ کون بتائیں گے جی آپ بتائیں الف مدح ہے ماشاء تو یہ تمام قواعد کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حروف ہم ادا کر رہے ہیں یہ حروف اپنے مخرج ہی سے ادا ہوں جس طرح ہم نے سابقہ اسباق کے اندر کوشش کی الحمدللہ کہ بار بار ہم نے اس بات کی جو ہے وہ تکرار کی اور اس کی مشق کی کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے جب یہ تمام حروف اپنے اپنے مخارج سے ادا ہوں اپنے اپنی جگہوں سے ادا ہوں گے نکلیں گے اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس میں بہتری پیدا ہوگی لہٰذا مخارج کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ جو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے خوبی کسی کہتے ہیں صفات کو کہتے ہیں اور یعنی کسی حرف کا باریک ہونا وہ اس کی خوبی ہے کسی حرف کا پور یعنی موٹا پڑھا جانا یہ اس کی خوبی ہے کسی کو سخت پڑھتے ہیں تو سختی اس حرف کے اندر جو ہے یہ اس کی خوبی ہے کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے تو اس حرف کا نرم پڑھنا وہ اس کی خوبی ہے تو تمام خوبیوں کے ساتھ اور ان کے مقام سے ان کی جگہ سے ان کے مخرج سے ادا کرنے کی انشاء اللہ کوشش کریں گے تو آسانی ہوگی متا ان متعین زب پوائین اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ غائن کے ساتھ یا ہے یہ یا اس میں پڑھی نہیں جائے گی بلکہ غائن کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ علی مدہ کے قائم مقام ہے لہذا یہاں غائن کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے اور ایک علیف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے اسے کہتے ہیں تماثل فی رسم رسم الخط کا قاعدہ ہے کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے بعض حروف پڑھے جاتے ہیں، مگر لکھے نہیں جاتے یہ پرانے پاک میں آگے بھی آتے ہیں لیکن اب یہاں سے انشاءاللہ پہچان رکھیں گے تو مزید آسانی ہوگی کہ قعا کو پڑھنے اور غائن کے ساتھ جو یا ہے یا کو نہیں پڑھنا بلکہ غین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اسے پڑھنا ہے. پو زبر پو غین کھڑا زبر گا ق یہ دونوں حروف حروف مستعلیہ میں سے انہیں پور یعنی موٹا پڑھیں گے پا شین زبر شا شین زبر کاف ش پیشکو شکو ربر رن شکو رن اور ساتھ علیفے ہم نے تنوین کی تخفی پڑھی تھی جو سبق پڑا تھا اس کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہجے کرتے وقت جو حروف کے ساتھ علیف اور یا لکھے ہیں یہ ہجے میں نہیں ان کا نام لیں گے ان کا نام ہجے میں نہیں لیں گے اب یہاں جب وقف کریں گے شکورن تو پھر جو ہے یہ الف مدہ اس کا پڑھا جائے گا یعنی کہہ کر وقت کریں گے لہذا ہجے کرتے ہوئے رف دو زبر رن نہیں پڑھیں گے بلکہ را دو زبر رن یو پڑھیں گے شکورن شکورن شکو سطر نمبر تین کی دورائی لئی سئی نژ متعن فو شکور سطر نمبر چار غین زبر غ فا واو پیش فو فو رو زبر رن غفورا غفورا فا کو ادا کرتے ہوئے اسے مخرج سے ادا کیجیے فا کا مخرج ہے فا کے جو نکلنے کی جگہ وہ اوپر کے سامنے والے دو دانت ان کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یہ فا کا مخرج ہے غفورن غفورن دال الف زبر دا واؤ الٹا پیش دا و دال زبر دا ڈبر ہیر ہُن ہؤ فین ہُن یا وا زبر یو میم دون یو مین یو مین اب یو کہتے ہوئے اگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے کم گول کریں گے تو یہ مجھول ہو جائے گا یعنی یو مین یاؤ مین نہیں بلکہ یو مین اب یہ قرآن پاک میں بھی کارمات آتے ہیں تو اب یہاں سے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے اور اسی مشق کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ شاء آسانی ہوگی جیسے مالک لیکی یاؤ تو بالو لوگ پڑھتے ماں لیکے یا مدین تو وہ مجھول طریقہ ہے جو درست طریقہ نہیں لہذا قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ کے اندر معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے لہذا یہاں انشاءاللہ مشک مشق میں پختگی لائیں گے تو قرآن پاک کی تراؤت آسان ہوگی یومن یومن یومن یومن قوف یا زرقی قوف یا زرقی لام زبر لا قیل قیل قیل قیل یا زیر زب اب اس یہ چار سطریں آج ہمارے مشق میں شامل تھیں لہذا ان چاروں سطروں کی اب رواں میں ہم دوہرا کر لیتے ہیں سطر نمبر ایک قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا له سوف قول في ليس بين عذابا متاعا طغى شكورا غفورا داود خوف يوم قیلا حیلا حیل حیل حیل حیل حیل حیل یہ آج ہم نے سبق نمبر دس کے چار سطروں کی مشق کی مزید انشاءاللہ شاء اللہ از کل آگے مشق کریں گے لہذا تمام اسرائیم بھائی اس سبق کو باغور دیکھ لیجئے گا توجہ کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے گا کیونکہ بالخصوص اس سبق کے اندر سابقہ جو پچھلے تمام اسباق پڑھائے گئے یعنی حرکات تنوین حروف مدہ۔ کھڑی حرکات اور حروف لین اس میں شامل ہیں اور حروف مستعلیہ حروف سفیریہ جو سیٹی والے حروف ہیں جنہیں سخت پڑھتے ہیں نرمی سے پڑھنے والے حروف یہ سب اس میں شامل ہیں لہذا یہ انتہائی اہم جو سبق ہے لہذا اس کی مشق کو مزید مضبوط کیجیے گا تاکہ آسانی ہو اللہ عز و جل ہم سب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ از ابھی قرآن پاک کی صورت جو ہمارے مشق میں آج شامل ہے سورت ال تقاسر یہ عماں سپارے تیسرے سپارے یہ سورت ہے یہ نکال لیجئے تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اللہ اب اس سورتکا کی مشق کریں گے اور انہی قواعد کو جو ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین اور تنوین حرکات یہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے حروف مستعلیہ ہیں تو انہیں پر پڑھنا ہے اور جو سختی والے عروف ہیں انہیں سختی سے جو نرمی سے پڑھے جانے والے عروف ہیں انہیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس بات کا خیال ابھی سے انشاءاللہ اس مشق میں شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آسانی ہوگی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر الحا ہم نے ہاں کو کھینچا اس لیے کہ یہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کر ادا کریں گے اور الحا کو متأر کاف کو بھی ہم نے کھینچا یہاں بھی الف مدہ ہے ماشاء اللہ آپ ہی قواعد بتا رہے ماشاء اللہ اور آگے ہم ہم نے وقف کیا تقا سر ہم نے را کو ساکن کیا تک سر میں جب راہ ہم نے ساکن کی تو را کو ہم نے پر پڑا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ راہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے ہر پر زبر یا پیش ہو تو اور را راگو پر پڑھیں گے اور را ساکن ہو اس سے پہلے والے ہر کے نیچے زیر ہو تو راگ کو باریک پڑھیں گے اس قاعدے کو بھی ذہن میں رکھیے گا ضرور المقابر زر تو ہم نے زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے اس کو نرمی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے ضرور المقابر سَوْفَ تَعْلَمُون> سَوْفَ تَعْلَمُون> اب تعلمون میں ہم نے مد کی یہاں مد عارف اسے کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے کیونکہ وقف کی صورت میں ہم نے یہاں ساکن کیا نون کو یہ پہلے سے ساکن نہیں تھا لہذا عارضی سکون ہے جو کہ وصل کے اندر ختم ہو جائے گا لہذا تمام اسلام بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں مد عرض ہوگی اسے ہم کھینچیں گے تا مگر تا الامون یہاں وہ مدہ ہے اور وہ مدہ کو جب ہم دراز کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ورنہ مجھول ہو جائے گا تالمون کلف تالم کم یا سا ہے سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گی اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو اور کلا کل یا لام کے ساتھ علی مدہ ہے آگے سوفا جو ہم نے آج سبق نمبر دس میں بھی پڑھا سوفا یا وولین ہے لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے سلف تمون کل عِلْمَ علم یہاں کَلَّا لام کے ساتھ علی بدلا ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے کل لو اب لو یہاں وہ لین ہے لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں جھٹکا بھی پیدا نہ ہو اور مجھول بھی ادا نہ ہو کل نل جہی لو نل جہی لام تار ان تینوں پر زبر ہے لہذا کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے لہیم یا ہم نے غنہ کیا نون مشدد ہے اس کے اوپر تشدید ہے تشدید تین دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں نون اور میم جب بھی مشدد ہوں ان کے اوپر تین دندان والی شکل یعنی شد آ جائے تو ان پر غنہ کریں گے لطرو ویم م تَرَوونه عين يَقين ثمَُّلَ تُس أَل يَوومَئ بم سورت اتر کا سر کی ایک بار پھر دوہرا کر لیتے بسملش اللہ الرحمن الرحیم ہے تر تم الم کو كلا سوف, كلا, سوف كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون کلونا المل علم علمل یقین علم یا قوف کو پر پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے ہیں اور آئین کی ادائیگی وسط حلق سے کریں گے لا لو تعلمون علم اليقین لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقيم میں لت میں لت ایل سما میں سا ہے ساگو نرمی کے ساتھ کرنے کرنا ہے باریک پڑنا اور لتس یہاں سین ہے سین میں سختی یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور لطف اُن حمزہ ہے لطف اُن تو اس کو ایل آئین کی آواز میں نہیں پڑیں گے بلکہ حمزہ کو سختی کے ساتھ سزا کریں گے لطف اُن نون مشدد ہے اس پر تشدید ہے اس میں غناہ کریں گے آگے یو مَ یا وبر یو یہاں آج ہم نے سبق نمبر 10 جو مدنی قاعدے کی ہم نے سبق نمبر 10 کی مشق کی ہے اس میں بھی ی کا لفظ تھا کلما تھا جس کی ہم نے مشق کی تھی یا لین ہے اس کو نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے نہ ہی یہ دراز ہو نہ اس میں جھٹکا پیدا ہو نہ ہی مجھول طریقے سے ادا ہو بلکہ نرمی کے ساتھ اسے معروف پڑھیں گے یو م ایون آگے نیچے حمزہ ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے لہذا یو م ایون حمزہ کی آواز نکالیں گے آگے عین نعیم آئین کو وسط حرف سے ادا کریں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے پھر آگے آئین ہے آگے یا مدہ ہے لہذا ان تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی مشق کریں گے تو آسانی ہوگی قواعد کو پیش نظر رکھیں جو مدنی قاعدے میں پڑھائے جا رہے ہیں ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ مزید آسانی ہو اس کی مشق کو مزید جو ہے کیجئے گا تاکہ پختگی پیدا ہو ثم لتسألن خذق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على